أعوذ بالله السمع من من مقام آخر مین کتاب و تخرون سماجا فلحیات دنیا و یوم القیامتی سابقہ دو درسوں میں یہ بات بی... بتائی تھی بیان کی تھی کہ توحید کیا ہے اور ایمان کیا ہے تو اس دوران صرف ان چند ایک اعمال کا ذکر کیا تھا کہ جن کی عدم موجودگی میں بندے کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا جب تک بندہ وہ اعمال کر نہ لے تو اس کا ایمان دل کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا پھر اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ کسی بندے کا ایمان کامل ہے اور کسی کا ناقص ہے کہ ایمان پورا ہوا ہے نہیں پورا ہوا مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب علی اللہ و ابغغد علی اللہ و احا علی اللہ و فاقت اس ایمان کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی خاطر کسی سے محبت رکھے اللہ تعالی کی خاطر کسی سے نفرت رکھے کسی سے دوستی رشتے داری استوار کی ہے تعلقات بنائے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اگر کسی سے ناراضگی رکھی ہے کسی سے روزردانی کی ہے تعلقات کو توڑا ہے قطع تعلقی کی ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہو اور وہ آلّہ و مانا علی اللہ اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر دیا ہے اور اگر کسی کو کچھ نہیں دیا تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر نہیں دیا وہ اللہ اور وہ نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کرتا ہے جب بندہ یہ کام کر لے گا فاقا دس تک ایمان تو پھر اس بندے نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا ہے یعنی ایمان کے متحقق ثابت اور پیدا ہو جانے کے بعد پھر اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بندے کا ایمان آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہے ایمان کچھ آمال ہیں جن کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتا ہے پھر ایمان پیدا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ دیگر عبادات کے ذریعے دیگر اعمال کے ذریعے وہ پورا ہوتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی نشو نما ہوتی ہے اور بالآخر وہ ایک پورا انسان پورا آدمی بنتا ہے اس کی ساری صلاحیتیں جوانی کے اندر نکھر کے سامنے آتی ہیں پھر وہ پورا بندہ بنتا ہے ایسے ہی ایمان کچھ اعمال کے ہونے کی وجہ سے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ جب وہ ایمان کو متحقق اور ثابت کرنے والے اعمال بھی کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دیگر اعمال ہیں وہ بھی کرتا رہے تو پھر اس کا ایمان پورا ہوتا ہے اور اگر وہ دیگر اعمال نہ ہو تو اس کے اندر ایمان تو ہے لیکن پورا نہیں اب جس بندے کے دل میں ایمان ہو خواہ وہ پورا ہو خواہ ادھورا ہو خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر ہو ہاں پہاڑ جتنا ہو دل آخر وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا جس بندے کے دل میں ایمان کی رتی موجود ہے وہ بندہ دل آخر جنت ضرور جائے گا تو جس بندے کا ایمان کامل اکمل مکمل ہے وہ بندہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا اور جس کے ایمان کے اندر کمی ہوئی وہ سدا بھگت کے جائے گا اتنا فرق ضرور پڑے گا لیکن جس جس آدمی کے دل میں ایمان موجود ہوا وہ لالمی جنت میں جائے گا اور جس کے دل میں ایمان نہیں وہ جنت نہیں جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت اللہ نفس ممنا مؤمن جان ہی ممن انسان ہی جنت میں جا سکتا ہے غیر ممن جنت میں نہیں جائے گا اور کئیوں کا ایمان اتنا پورا اتنا مکمل ہوگا کہ اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا وہ کون لوگ ہوں گے اللہ دینا لا یارپونا ولا لا وہ لا یکتبونا ولا اور کہ وہ لوگ نہ تو کسی سے دم کرواتے ہیں نہ وہ بدشگونی لیتے ہیں اور نہ ہی وہ زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جسم کو داغتے ہیں زخم کو داغتے ہیں گرم لوہا کر کے زخم کے اوپر لگا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں زخم کو داغنا وہ بہت جلدی اچھا ہو جاتا ہے زخم اس سے فرمایا یہ کام بھی نہیں کرتے وہ اللہ رب اہمیت وکالون اللہ رب العالمین پر وہ توکل کرتے ہیں اچھا دم کرنا کروانا جائد ہے اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریس میں آ گیا وہ دم نہیں کرتے ہوں گے دم کرنا بھی جائزہ ہے کروانا بھی جائد ہے لیکن کوئی بندہ دم نہ کروائے یہ اس کی خوبی ہے ہاں دم کرنے والا بلا حسابوں کتاب جنت میں جا سکتا ہے دم کروانے والا وہ ان ستردار میں شامل نہیں کسی اور راستے سے بغیر حساب کتاب کے داخل ہو سکتا ہے مثلا جو بندہ دم کرواتا ہے شہید ہو جائے بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جائے گا تو دم کرنا کروانا ٹھیک ہے اچھا ایک بندہ وہ دم کرواتا نہیں کوئی اس کو دم کر دیتا ہے ایک بندہ دم کرواتا نہیں لیکن کوئی اس کو دم کر دیتا ہے کیوں بیمار پرسی کا جو مصنون طریقہ کار ہے اس میں یہی ہے نا کہ آپ مریض کے پاس جائیں اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے حال حوال کی خبر لیں خیریت معلوم کریں اس کو تسلی دیں اور اس کے اوپر یہ یہ یہ دعائیں پڑھیں وہ چار پانچ دعائیں نبیلا السلام نے سکھائی ہیں تو یہ دامی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو اب اس بندے نے دامت طلب نہیں کیا اس کے اوپر کر دیا گیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ستر ہزار میں داخل ہو جائے کیونکہ اس نے طلب نہیں کیا کروایا نہیں ہے کرنے والے نے کر دیا ہے تو دم کرنے کروانے سے اس حدیث کے ذریعے کسی اوپر کو کوئی کدگر نہیں لگتی بر فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دامت طلب نہیں کرتے ہوں گے بد شگونی بد فالی نہیں کرتے پھر اپنے جسموں کو دغواتے نہیں اللہ رب العالمین پر توقل کرتے ہیں یہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے الکاشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے فرمایا انتا تو انہی میں سے ہے جو بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے ایک اور کھڑا ہوا کہنے لگا میرے لیے بھی دعا کریں میں بیرام نے فرمایا سادہ کا کاشا اکاشا پیچھے سبقت لے گیا ہے یعنی ایمان ان کا اتنا مضبوط ہے توقن ان کا اتنا مکمل ہے اتنا پختہ ہے ایمان اس حد تک ان کا کامل و اکمل ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہیں اور دوسری جانب کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو بلا حساب و کتاب ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے و قدیم نا الاحبا منصورا ہم ان کے اعمال کو خاک کے اندر ملا دیں گے ان کو خاکستر بنا دیں گے فرمایا حل منبی حکم بل کیا ہم آپ کو خبر نہ دیں عملوں کے اعتبار سے جو لوگ انتہائی خسارے اور گھاٹے میں ہیں اللہ وینا و اللہ سائی فلحیات دنیا وہ ہم یا ان یو سینا سنا جن کے اعمال دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو گئے اور وہ یہ سمجھتے رہے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ کفر کیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو چٹلایا فالان قیم الحم یوم القیامتی وزنا کل قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ترازو اعمال کو تولنے والا ان کے لیے لگائیں گے ہی نہیں بغیر حساب کتاب کے جہنم میں تو جو بندہ صاحب ایمان ہو اور اس کے اندر ایمان کامل و مکمل ہو وہ بندہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا ہاں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے یا حساب کتاب کے بعد جائے جس کے ایمان کے اندر خامیاں کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں پھر اس کے ایمان کا حساب کتاب کیا جائے گا کہ اعمال کیا ہیں وہ اعمال نے اس کے ایمان کو گھٹایا ہے کس قدر گھٹا دیا ہے پھر اس کے بعد وہ حساب کتاب کے بعد ہو سکتا ہے کہ سیدھا جنت میں چلا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم جا چلا جائے لیکن بہرحال اگر اس کے دل میں ایمان موجود ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا تو ایمان کو مکمل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو فرمایا ہے یا یادین الذین آمین بلا ہی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جو کتاب ہم نے نادل کی ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ یا آ اللہ اد آمنو کی فی کا کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یعنی اسلام کی کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جس کو تم چھوڑ رہے ہو وہ باتیں جو اسلام کے اندر ہیں ان میں سے کسی ایک بات کو بھی ترک نہ کرو پھر دوسرے انداز میں انداز بدل بدل کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا فرمایا آفا تو بادل کتاب کیا تم اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو و تخرون بھی باز اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو یاد رکھنا فما جزا میں یف الریک مین تم میں سے جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا اس کا بدلہ کیا ہے صرف اور صرف حزیون فی الحال حیات دنیا کی زندگی میں رسوائی وہ یوم قیامت یورت دونا اللہ اشدل اور کل قیامت کے دن سخت ترین عذاب دیکھیں وہ بندہ جو کبھی نماز پڑھنے کے لیے مچھر میں آیا ہی نہیں اور کبھی بھلائی کا کام اس نے کیا ہی نہیں سب کو پتا ہے کہ یہ دس جنوری بدماش ہے فراڈیا ہے چور ہے زانی ہے ڈاکو ہے سب کو پتا ہے اچھا وہ جو مردی کرتا رہے کوئی اس کو کچھ نہیں کرتا وہ تو ہے ہی ایسا اچھا دوسری جانب ایک بندہ وہ پانچ وقت آ کے مسجد میں نماز پڑتا ہے اچھا اس بندے سے کوئی غلطی ہو جائے اس کی کوئی خامی پکڑی جائے تو پھر اس کے بڑے بڑے اشتہار سبتے ہیں کہ جی دیکھو بڑا جی سنا بنا ہوا ہے بڑا تقوی کا دیپو ہے نمازیں بڑی پڑتا ہے اور کرتوت اس کے دیکھو بھائی اس سے بڑے بڑے کرتوت باہر پھرنے والے بھی کرتے ہیں جو کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے ان کو کچھ نہیں کہتے اس کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو یہ اصول ہے اللہ رب العالمین کا فرمایا جو بندہ دین کے بال احکامات کو مانتا ہے اور بعد کا انکار کر دیتا ہے بعض کو ترک کر دیتا ہے اس کی جگہ ہے خزیون سی حیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی کہ اس نے دین دار اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے باوجود اللہ کے دین کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ تو جو جیسا بھی ہے اندر باہر سے سب کو پتا ہے کہ گندا ہے اس نے اپنا آپ اچھا ظاہر کر کے دیندار ظاہر کر کے پھر اس نے دھوکا دیا ہے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کی سزا اس کا بدلہ بدلا خیری حیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے داڑھی مونڈا بندہ جو مرضی کرتا رہے کسی نے چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی ہے اور اگر وہ تانک جھانک کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کا کیا بنتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر آپ خود جانتے ہیں پہلا لہن یہ ہوتا ہے کہ منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی اور کر کیا رہا ہے میں اد خود اس فلمی کا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام کو بدنامی ہو اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں غلیل کرے گا وہ یومر قیامتی یوردول الا صدر آزاد اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا ہاں اللہ من تابا و آمنا و جو بندہ توبہ کر لیتا ہے نیک صالح آ کر لیتا ہے پھر اللہ رب العالمین کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے اللہ آتے ہم جتنے بڑے بڑے اس نے پاپ اور گنا کئے تھے اللہ رب العالمی عوال میں اتنی بڑی بڑی نیکیاں لکھ دے گا اس کے گناوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اگر اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دے دھو ڈالے یہ بھی بہت بڑی اللہ رب العالمی کرب نوازی ہے لیکن اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی نیکیا بنا دیا ہے اگر یہ توبہ سچے دل سے کر لے اگر توبہ اس کی توبہ نسوح ہو تو گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یکفر عنکم سے یہ آتے تم توبہ نسوح کرو اللہ رب العالمی تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس توبہ کو تو اسلام اور ایمان میں پورے پورے داخل ہونا یہ از حد از بس ضروری ہے یہ نہیں کہ دعوی ایمان کا ہے اسلام کا ہے لیکن اپنے جسم کے اوپر اسلام نافذ نہیں ہے اور میرا اپنا کم از کم اپنا چار پانچ سات فٹ کا قد یہ تو میرے اپنے اختیار میں ہے اس کے اوپر تو کم از کم میری اپنی مرضی چلتی ہے میں روتا پھرتا ہوں کہ ملک میں علاقے میں دنیا میں اسلام آئے اسلام غالب ہو میرے اوپر غالب ہوا ہے اسلام میرا وہ گھر جس کا میں سربراہ ہوں جہاں میری بات چلتی ہے اس گھر کے اندر اسلام آیا ہے داخل ہوا ہے جب میں نے اسلام کو دھکے دینے کے باہر نکالا ہے اپنے گھر سے اتار پھینکا اپنے چہرے سے اپنے لباس سے اپنے گھر بار سے اپنے کاروبار سے سب چیز سے ایک ایک کر کے میں نے اسلام کو دور نکالا ہے اور پھر میں یہ کہوں کہ میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا امیدوار ہوں اور رحمت کو تو دھکے دے دے کے باہر نکالا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے جس کافلے کے اندر گھنٹی کی آباد ہو یا جس کافلے کے ساتھ کتا ہو لا ملائی کا رحمت رخ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کافلے کے ساتھ نہیں آتے تو میری جیب میں ہر وقت شیطان بولتا ہے تو اس کا گلا بھی دبایا جا سکتا ہے ویبریشن بھی گزارا کر جاتی ہے گھر کے اندر وہ اس سے بھی بھر چڑھ کے وعدے نظر آتی ہیں رحمت کو تو داخل ہی نہیں ہونے دیا نہ میں نے اپنے ساتھ چلنے دیا نہ گھر کے اندر داخل ہونے دیا اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا لگا امید کرنے کہ جی میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اللہ بڑا غفور رحیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیسو من دانا نفتا ہوں اکل مند دنا بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ بادل یوم اور کل قیامت کے دن کے لیے عمل کرتا ہے ول آ جزو و عقل سے پیدل اکل سے آجر ہے وہ بندہ من اتباہ نفتا ہوں ہوا جس نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلایا وہ تمنا اللہ اور اللہ پہ تمنا لگا کے بیٹھ گیا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے یہ بندہ عقل کا اندھا ہے عقل سے عاجز ہے عقل سے پیدل ہے عقل مند ہوتا دانا نقشہ ہو وہ امیر علی ماں بادل یوم اپنے آپ کو بچاتا گناہ ہو کی آلودگی اور گندگی سے آمیر علی ماں بادل یوم کر کے رہیے عمل کرتا اس نے تو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چلا دیا ہے یا آئیو حل دینا آمانو فی فلم کا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ گھر کی عورتوں کا کیا ماحول ہے ان کا کیا لباس ہے کیا وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے تو فرمایا تھا میری ہمت کے دو گروہ جہنمی ہیں میں نے نہیں دیکھا ایک گروہ فرمایا ان عورتوں کا ہے کاس یاتر جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں لباس باریک لباس فیٹنگ والا لباس ویتن کرتی ہیں پنڈلیاں ان کی ننگی چہرے ان کے کھلے ہاتھ ان کے کھلے اور لباس کی زینت کو چھپانے کے لیے جو ایباس وہ بڑی چادر پردہ وہ برکا پہنا ہے وہ اندر والے لباس سے کئی زیادہ خوبصورت کیوں فرمایا ماں لاس میلاس یہ عورتیں مردوں کی جانب مائل ہوتی ہیں انہیں اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہیں رؤوسهن کا اصلۃ المختل مائلا ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے ہیں لا يدخلن الجنہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی ولا يجدن ریحا نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی وان ریحھا لتو جذم مسیر کی قضا وقدر جنت کی خوشبو بڑی دور دور سے آتی ہے میرے ہے سلمی کا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے وہ کرنا تھی وہ یوتی کنہنا گھروں میں ٹیک کے بیٹھی رہو وہ لا تبر جنا تبر پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار مردوں کو نہ دکھاتی پھرو اس کو بیٹے کی خرید کے لائی ہوئی سبزی پسند نہیں آتی چہر کا لا کے دیا ہوا جوتا ناچ پہ نہیں چڑھتا بانگ کے خرید کرتا کپڑے اسے اچھے نہیں لگتے خود برار جاتی ہے سارا کچھ کرنے کے لیے وہ کرنا سی بھی کنہا کنر ہے میرے اپنے گھر کی بہ بیٹی بیوی بی اس کے اوپر تو میرا پیار ہے اب کلو کی سلمی کا سا اسلام میں پورے پورے داخل ہونا ہے جی اللہ تعالی نے مجھے توحید دے رکھی ہے ایمان کے بنیادی بنیادی ارکان وہ میں پورے کر رہا ہوں بس جنت کا ٹکٹ میری جیب میں ہے میں پکا جنتی ہوں یہ ہرگز نہ ہو تو پچھلے دو درسوں کے اندر توحید اور ایمان کے لیے جو بنیادی بنیادی نکات بتائے گئے سمجھائے گئے ان کا یہ معنی نہیں کہ بندہ اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے نہیں پورے اسلام کو گھیرنا ہے پورے طور پہ اسلام میں داخل ہونا ہے جب بندہ مکمل اسلام میں آ جاتا ہے پھر وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پہ اسلام اور ایمان میں داخل ہونے کی توفیق دے و ماں توفیقی اللہ بلّا ال ہی تبکل تو Thank you.